صحمن و رحمۃ اللہ وص محمد السلام علیکم اللہ و اللہ وبرکاتہ صفح الرباشہ ورث بات تمام سامعین برادران گرامی خواہاں سب کچھ مسنبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں ساز دس نمبر چار سو تیرہ پچپن ہے چار سو تیرہ شروع تیرہ شروع سے ابھی تک دروس کی درست کی تعداد ہے پچپن جو ہے عوراد فتحیہ کا درخت نمبر پچپن اوراد فتح میں اس بات ہم لوگ ملک الجبار کے مخلولا پانچواں لا لہ پانچ لہ تو اس کی ہم تھوڑی سی توضیع کریں گے ان تو پانچواں لا لا لہ جو ہے لا لاہ البیر المطعل ہے نی اس سے پہلے والے درست میں لا لاہ کریمستار تھا الکریم و یہ چوتھا جو ہے لا اللہ تھا ابھی پانچواں لا الہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ جو اللہ کے دو میں اعظم آیا وہ یہ الکبیر آیا ہے اور المتعال آیا ہے تو لا الہ اللہ کے تجمہ والوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تجمہ بھی صحیح ہے اللہ کے سوا سوائے اللہ کے کوئی بھی عبادت اور پرشتش کے لائق نہیں یہ تجمہ بھی صحیح ہے الکبیر اور المطع یہ دو لفظ جو ہے اس میں عظم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہاں جی ان دونوں کے معنی عربی لغت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کیا معنی لغت والے لکھتے ہیں اس کو جاننا چاہیں گے پہلے جو ہیں الکبیر المطال ہاں جی محردات راغب نام لغت میں لکھا ہے الکبیر المطع یعنی سب سے بزرگ اور عالی رتبہ والی ذات پاک سب سے بزرگ الکبیر اور متعال یعنی علی رتبا والی ذات یہ مفرض راغب میں لکھا ہے اور الکبیر یعنی سب سے بزرگ ہر چیز سے بزرگ اور برتر المتعال علی رتبہ بلند مرتبہ والا بلند رتبا والا یہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ذاتاً و صفاتََ جو ہے برتری حاصل ہے جی اللہ تعالیٰ کو ذاتًًً و صفات ہر چیز پر برطن حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ہر چیز کی ذات پر برتن حاصل ہے پھر وہ ذات بھی ذات موجود ہے باقی سب کو اللہ نے وجود بادشب و واجب الوجود تھے باقی سب ممکنہ موجود تھے صفاتً بھی اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں بندوں کی صفات اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے بندوں کی تمام صفات محدود اللہ کی تمام صفات مذلق لا محدود ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ذاتً وصفاتاً برتری حاصل ہے فوقیت حاصل ہے مرتب بلند مرتبہ حاصل اور اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں پر فضلت ہے وہ متعال ہے یعنی اللہ ہی اور یعنی اللہ اپنی ہر صفت میں مطالعہ یعنی اللہ اپنی ہر صفحت میں وہ آہل وہ اعلی اور بلند ہے اس کے برابر اعلی مقام رہنے والا کوئی نہیں ہے یہ توضیح جو ہے شرح اوراد فتح صفحہ نمبر پچہتر پہ لکھا جنابِ منصور صاحب صاحب نے وہ مختصر توضیح لکھا الکبیر جو ہیں لغت کے والد لکھا الکبیر بڑا بلند مرتبہ دوسرا معنی چیف جنرل نمبر تین بنیادی بڑے ہجوم کار جب اس کا کھبار آتا ہے yani اور اس کا فیل کابورہ یعنی یا کیبرن کیبا و یعنی یا مرتبہ میں بڑا ہونا حجم میں یا مرتبہ میں بڑا ہونا ضد سغورہ ہے سغورہ یعنی ہجم اور مرتبہ میں چھوٹا ہونا اور قبورہ جو ہے ہجم یا مرتبہ میں بڑا ہونا اور کبرن کبریا یعنی بڑائی ہاں جی آن بوتے نہیں آن شان بوتے آن شان تکبر یہ سارے معنی بھی کیا ہے کبر قبرن،, قبرن کے معنی اعزاز آظمت بڑاپن یہ سارے معنی عربی لغت القام الجدید میں یہ سارے معنی الکبیر اور اس کے مشتقات کا کیا ہے الکبیر جو ہے قرآن باغ میں جو ہے شان بالطالِ العلی ادھر جو ہے الکبیر المطعل ہے ادھر الکبیر القبیر القلی القبیر قرآن پاک میں موجود ہے سورہ سواج نمبر تیئیس میں معنی کیا ہے وہی ذات بلند ہے بزرگ ہے یعنی ہر چیز سے بلند و بزرگ ہے احول علی یعنی وہی ذات بلند ہے اور الکبیر بزرگ ہے یعنی ہر چیز سے بلند و بزرگ ہے یعنی چیز گامہ پہ چھو بلند مرتبہ والا ردہ والا علی شان والا آن شان والا المتعال جل جلال اس کے معنی کیا ہے وہ ذات ہے جو مخلوق کے صفات سے پاک ہے مطالع یعنی کیا ہے وہ ذات ہے جو مخلوق کے صفات سے پاک ہے اور بلند ہے وہ اور وہ اس اور اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اسے محلوقات کے صفات سے موسوخ کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اسے محلوقات کے صفات سے موسوخ کیا جائے وہ صفات جو محلوقات کے ساتھ خاص ہے جیسے عاجز آنا مرکب ہونا ناتوان ہونا یہ سب کے سب غیر محتاج ہونا یہ محلوقات کے صفات ہے اللہ ان تمام صفات ظوف سے بلند و بالا ہے اور ہر چیز میں بلند اور عظمت والی ذات ہے عالم الغیب و شہادت القبیر المطال سرِۂ رات نمبر نو میں ہے اس میں الکبیر بھی قرآن پاک میں المتعل بھی آیا دونوں ساتھ آ گیا ہاں یہی مبارک دعا ساتھ آ گیا الکبیر المطعال تجمہ اس کا یہ کیا ہے وہ ہر چھپی اور کھلی بات کا جانے والا عالم میں نے جانے والا غیب چھپی شہادت جو ہے کھلی بات کا جاننے والا اس میں غیب ان تمام چیزوں کو بولا جاتا ہے جو انسانی ہواز درک نہیں کر سکتے ہیں ہے نا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں سو نہیں سکتے ہیں سن نہیں سکتے ہیں چھو نہیں سکتے ہیں چھک نہیں سکتے, ہیں، نہیں سکتے, ہیں، نہیں سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہوا سے خمساں سے ماورائے ان کے اندراک ان کو غیب بولا جاتا ہے شہادت وہ چیزیں ہیں جو ہوا سے خمسان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے درخت کر سکتا ہو ایک معنی یہ بھی ہے غیب اور شہادت کے من بھی غیب یعنی ماورائے طبیعت شادت یعنی عالم طبیعت عالم مادہ ہے نی یہ معنی بھی کرتے ہیں تو عالم الغب و اللہ اللّہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چھپی ہوئی اور کھلی بات کا جانے والا ہیں الکبیر المطالعہ الکبیر یعنی سب سے بڑا اور مطالعہ علی مرتبہ تھے اس کا جو ہے تجمہ لیکن الکبیر سب سے بڑا اور سب سے بڑا مبالغہ کا مفہم اس کے اندر موجود ہے الکبیر میں مبالغہ کا مفہوم موجود ہے سب سے بڑا المطع سب سے بلند مرتبہ والا اعلی مرتبہ تھے شکر باب میں اس کے الفاظ جو ہے بے کثرت آئی ہیں قبیر الطع کے حوالے سے اور علی ال ہاں جو ہے مطالع اور علی کا مادہ تو ایک ہے تو علی علون تعالی وغیرہ جس کے معنی بلند ہونا بلند مرتبہ ہونا ہونے کے ہیں یہ سب اسی ایک مادے کے ہیں یہ توضحات جو ہیں خصوصیات ازمال ہوتے صفحہ نمبر پانچ سو انچاس پہ انہوں نے یہ توضحات لفظ متعال اور کبیر کے بارے میں کیا ہے تو آپ اس مبارک دعا کا ترجمہ لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال کا مختصر ترجمہ کیا ہوگا تو یہاں جو ہے تین ترجمہ تینوں صحیح ایک تو یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے بڑا اور عالم مرتبہ تھے یہ تجمہ دوں سے سب سے بڑا یعنی کبیر اور متعال عالم مرتبہ دوسرا ترجمہ سب سے بڑا ہاں جی عالی مرتبہ و علی قدر یعنی اس میں جو ہے کبیر المطال کا تجمہ پہلے کیا ہاں جی سب سے بڑا کبیر عالی مرتبہ عالی مرتبہ و آلی قدر یہ دونوں مطالع کے تجمے اللہ کے سوا کوئی معبوج نہیں یہ تجمہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ القبیر المطالع اللہ کی صفت ہے لہذا سب سے ہاں جی بڑا ہاں جی سب سے بڑا عالی مرتبہ عالی قدر قدر و منزلت والے اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق چھوڑ کوئی معبود ہے ہی نہیں سرے سے تاکہ اس کی بارہ میں گفتگو کیا جائے کہ وہ لائق ہے یا نہیں اصلاً کوئی معبود سرے سے ہے نہیں کیونکہ لا کے جیسے نا نف یہ جنس کہہ رہے نا, نا جنس کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے اگر لوگوں نے کسی کے عبادت کیا ہے تو انہوں نے جالی بنا لیا اس کی کوئی حقیقت نہیں واقعے میں کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے سرے سے نہیں ہے جن سے اللہ کی نفی اللہ اللہ کے ذرے سے سوائے ایک ہے اللہ کے اللہ, اللہ. تیسرا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے بڑا عالی قدر ہے یہ تجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے بڑا یعنی الکبیر اور مطال علی قدر ہے یہ سارے ترجمہ ایک ہی مطلب کو مختلف الفاظ میں بیان کے کی کیونکہ عربی زبان ہے ہر مترجم جو ہے اپنے اپنے الفاظ میں ترجمہ کر دیتے ہیں تو اس دعا کی تھوڑی سی توضیع ہے اللہ تعالی جو ہے لا الہ الا اللہ الکبیر المتا اللہ تعالیٰ علاق سب سے بڑے ہیں یعنی ہر زاویے یعنی اللہ یعنی ہر زاویے سے اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ جو خوش ہے عرش ہے لوہ ہے قلم ہے کرسی ہے فیشگان ہے انسان ہے تمام معلقات ہاں جی سب سے اللہ تعالی ہاں جی سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ علاطلاق سب سے بڑے ہیں ان کے ذات تمام موجودات اور ممکنات سے اعلی اکمل و اشرف و اقدس ہیں اللہ تعالیٰ کے زہر ذات تمام موجودات اور ممکنات عالم سے اعلی اکمل اشرف اور اقدس ہیں اللہ کبیر ہیں باقی سب صغیر ہیں تو وہ شدید ہیں اس حقیقت کا اعلان اذان آذان جو ہے نماز اذان میں نماز میں اللہ اکبر کہہ عیدین میں حج حج عمرہ وغیرہ میں قربانی اور, اور تمام عبادتوں اور دعاؤں میں ہر وقت کیا جاتا ہے اللہ اکبر ہاں جی کہہ کر جو ہے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بزدگ و برتر ہے الطلاق بزرگ و برتر ہیں اور ہر چیز سے وہ پاک زیادہ جو ہے اللہ و اکمل و اشرف و اقدس سے وہ ذات کرام ہے جب ہم نماز کے آغاز کرتے ہیں طب احرام کے ذریعے جو تمام عبادتوں کی جان اور دین اسلام کا ستون ہے تو نہ ہے تو تم تو ہم سب جو ہیں تو ہم جو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جب نماز جن کی ہم ہے تو ہم سب سے پہلے تعبیر احرام کے ذریعے اسی حقیقت کوبراہ کا اعلان کرتے ہیں تبھی اللہ اکبر نیت کے بعد اللہ اکبر پڑھتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر جو طبی احرام ہیں اسی سے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں اسی کے ذریعے سے اسی حقیقت کوبراہ کا اعلان کرتے ہیں نماز کے شروع میں ہیں یہ واشگاہ اعلان انسانی قلب و دماغ ذہن اور ضمیر کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کی یاد دہانی کرا دیتا ہے تمام عبادتوں میں نماز ایسے عبادت ہے جو بدرج کمال انسان کی بندگی کا احسار اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتی ہے زندگی کے کسی مرحلے میں نماز موقوف یعنی نماز میں چھوٹ نہیں ہوتی ہے ہاں جی نماز میں تخفیف ضرور ہے آپ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے, کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی جس جی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھو لیکن پڑھنا ہے حتیٰ کہ حالت جنگ میں این قطع کے وقت بھی نماز چھوڑی نماز جو ہے نہیں چھوڑی جا سکتی ہے بلکہ نماز میں کم کیا ہر تقبر کی بدلے میں ہاں جی بس نیت باندھا سحان اللہ الحمد للہ ولہ اللہ ولہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح چار دفع تقبر احرام پڑھا پھر سلام پھیرا یہ اتنے شارٹ نماز میں ہو سکتے ہیں ہاں جی کوئی رکو سجود نہیں ہے ایسے خطرناک جنگی موقع پر معاف نہیں ہے نماز چھوٹ نہیں ہی نماز اور اسی نماز کے شروع میں اللہ حاقبر ہے اسی حقیقت کو برا کے اعلان ہے کہ اللہ ہر چیز سے بزرگ کو برتر ہے کتال کے وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی بلکہ روز زمین میں جاری اوقات کی تبدیلی کے نظام کی وجہ سے ہاں جی وقت نماز کے اوقات کی ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز ہوتی رہتی ہے اور یوں انسان کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان مسلسل جاری رہتا ہے یہ توضیع جو ہے نقل کتاب خصوصیات اسماع الحسن صفحہ نمبر چار سو باسٹھ بیالیس ساری تین سو بیالیس پہ صفحہ نمبر تین سو بیالیس پہ تو خلاصہ یہ مطالب یہ ہے کہ بندے مومن کو چاہیے یہاں سے کے توضیع ہے کہ اس کائنات میں موجود آیات لاہی سورج چاند ستارہ گان زمین بر و بہن حیوانہ چرن برن سب میں جتنا غور و فکر کریں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی الکبیر المتعال ذات ہونے پہ یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جتنا ہم اللہ کی کبریائی کو درک کر سکیں گے اتنی ہی ہمارے اندر عاجزی و توازو آئے گا اور پیارے نبی نے فرمایا من تواز عل اللہ رفا جو اللہ کے لئے جھکے گا اس کا اللہ درج ملند کرے گا ہے مقام رفیع پر پہنچے گا من منتواز رفا اللہ کے ہیں رفا کا مقام رفیع کے پہنچے گا جیسے پیارے نے فرمایا جو اللہ کے لئے تواز کرے گا جھکے گا اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا اونچھا کرے گا تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ القبیر کے موضیح مو مختصر توضیح ہے عرض نگرامی اللہ تعالیٰ کی وعی اس ذات کا ہر شے سے بلند مرتبہ ہونا ہر شے سے اس کے جو ہے اس کا بزرگ کو برتر ہونا ہاں جی ہم ان حقائق کو درک کر لیتے نا تو ہم اللہ کی عادی سے بندہ کرتے ہیں کبھی جراط نہ کرتے اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیونکہ جو ہے ہم اس کے جو ہے آپ نہ اس کے حکومت سے بھاگ سکتے ہیں نہ اس کے علمی احاطے سے آپ بھاگ سکتے ہیں نہ اس کے قدرت کے احاطے سے بھاگ سکتے ہیں نہ اس کے زمین سے بھاگ سکتے ہیں نہ اس کے آسمان سے بھاگ سکتے ہیں نہ اس کے بارے باہر سے کہیں بھاگ سکتے آپ جہاں بھی بھاگیں گے وہاں اللہ ہے آپ زمین کے تہ میں جائیں وہاں بھی اللہ ایسا ہی ہے جو سطح پر ہے مشرق زمین پہ جائیں وہاں بھی اللہ ایسا ہی جو مغرب زمین پہ ہے ہنج آسمانوں میں جائیں زمین کے تہ میں اللہ کے لیے سب برآر ہے قبیر المطعٰذن گرامین افسوس ہے کہ ہم نرباشی جو ہے ان دعاؤں کی عظمت کو ہم درک کرنے کی ہم کوشش نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہیں بس ایک زبانی ردا کر کے دعا پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں زبانی تو اس سے جو ہے ہمارے اندر وہ روحانیت نہیں آتی ہے نہ نہیں آتی ہے پھر ان دعاؤں کو درخت کرنے کی کوشش کریں ہاں ان کے معنی پر سچا ایمان لے کے آ جائیں میں چیزیں دعاؤں کو پہلے دعاؤں کا معنی مفم سمجھ کر پڑھتے رہیں سچے دل سے پڑھتے رہیں ان کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کی حقیقت کا مجھے ادراک دے دیں ہاں ان لوگوں کی حقیقت اور حقام پالم عظین و چھپ دے رہے ہاں حالیہ حقیقت کا ادراک مجھے اس کے مغز کا مجھے پتہ چل جائے پھر اس کو اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دے دے اس کا اپنے اعتقاد کا مضبوط حصہ قرار دے دے پھر تو آپ ہرگز گناہ نہیں کر سکتے مرضوا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کی